يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب البكاء من خشية الله عز وجل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيا عن عبيب الله قال حدثني قبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله رجل ذكر الله ففاضت عيناه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 يَا من ونساء. واتقوا اللہ اللہ تسائلون به والارحام. ان اللہ كان مارنبی رقيبا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 باب البق من خشیت اللہ یہ باب نمبر چوبیس کتاب الرقاق سے جس کا معنیٰ رونا اللہ تعالی کی خشیت سے اللہ تعالی کی خوف سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کی بڑی فضیلت ہے چنانچہ اس کی دلیل یہ حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں جس کے راوی ابو حریرا رضی اللہ تعالی تعالیٰ ہیں یہ ایک طویل حدیث ہے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز قیامت کے تعلق سے سات قسم کے افراد کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اپنے سائے میں لے لے گا اور ایک حدیث کے مطابق یہ سایہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا ہوگا سائے میں لے کر انہیں اس دن جو پچاس ہزار سال کے برابر ہے سورج کی تپش سے بچا لے گا تو حدیث امام بخاری لائے سب آطن یو اللہ فی ذل ہی انہیں سات قسم کے انسانوں کو لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ دے گا اس سائے کی اہمیت یہ ہے کہ قیامت کے دن جو حشر کا دن ہے یہ دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر اور شدید ترین گرم دن ہوگا کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تدن شمس حتی تکون علا مسافت میر کہ سورج تريب آتا جائے گا حتيٰ کہ ایک میل کی مسافت پر آ كر جائے گا تو سورج میں اور لوگوں میں صرف ایک میل کا فاصلہ ہوگا آج یہ فیصلہ فاصلہ لاکھوں میلوں کا ہے مگر سورج کی تپش اور حرارت انسانوں کو پریشان کر دیتی ہے تو اس دن جب یہ سورج دنیا کا نہیں بلکہ قیامت کا ہوگا جس کی حرارت کی شدت کئی گنا بڑھ جائے گی اور صرف ایک میل کا فاصلہ ہوگا تو کتنی حدت ہوگی کتنی تیزی ہوگی اور کتنی حرارت کی شدت ہوگی تو یقیناً اس دن اگر سایہ نصیب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے راحت ہے اور بہت بڑا آفیت کا سامان ہے تو ان سات قسم کے لوگوں میں ایک شخص کا آپ نے ذکر کیا رجولن ذکر اللہ ففاظت عینا ہو جو شخص اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو وہ آنسو جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہیں بڑے ہی قابل قدر ہیں اور یہ ان کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کے دن ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما کے اسے سورج کی تپش سے محفوظ رکھے گا اور اس کی حرارت کی شدت سے پسینے سے بچا لے گا اور بھی احادیث میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کی فضیلت وارد ہے مذکور ہے نبی اسلام کے ایک قربان کے آئینہ لا لاتمس النار دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو آگ نہیں چھوے گی عین بقت من خشیت اللہ ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے روئے وہ باتت تحرس صفی سبیل اللہ اور دوسری وہ آنکھ جو جاگتی رہے اللہ تعالی کی راہ میں پہرا دینے کے لیے اسلامی سرحدوں کی نگرانی کے لیے جہاد کے میدان میں پہرہ دینے کے لیے جو آنکھ جاگتی رہے اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوے گی ایک اور حدیث میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حرمت نارو ال بقت من خشی اللہ کہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا اس آنکھ پر جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کا یہ اجر اور رسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی آنکھ کو جہنم کا عذاب نہیں دے گا اور جہنم کی آگ اس آنکھ پر حرام کر دے گا تو میدان معاشر میں سورج کی تپش سے بچائے گا اور حساب و کتاب کے نتیجے میں اسے جہنم کے داخلے سے بچائے گا اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے اور آنسو بہائے ایک حدیث میں خالین کے الفاظ رجل ذکر اللہ خالین ففاظت عینار وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تنہائی میں رونے کا ثواب اور زیادہ ہے کیونکہ تنہائی میں رونا اخلاص غمازی کرتا ہے تنہائی کا رونا ریاکاری سے دور ہوتا ہے اور اگر لوگوں کے سامنے روئے اور اخلاص نہ ہو ریاکاری ہو تو اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے بہت کم آنکھیں ایسی ہیں جو واقع اللہ تعالی کے خوف سے روتی ہیں تنہائی میں روئیں یہ اخلاص کا مظہر ہے اور ایسا بندہ زیادہ اجر کا اور فضیلت کا مستحق ہے اور اگر لوگوں کے سامنے بھی ہو اور بے اختیار اس کے آنسو جاری ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے ویسا انسان بھی بڑی فضیلتوں اور اجر و ثواب کمانے والا ہے تو اس کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو جاری ہو جائیں اور اگر اس کا رونا ریاکاری کا ہو تو وہ بہت ہی خوفناک ہے ایسا انسان قطع ان کسی اجر کا مستحق نہیں ہے غالباً سفیان العیانہ کا قول ہے کہ رونے والے لوگوں کی دس قسمیں اور صرف ایک ہی قسم کے لوگ اللہ کے لیے روتے ہیں اللہ کے خواب سے روتے ہیں اور باقی اکثریت لوگوں کی ریاکاری کی خاطر اپنے مفادات کی خاطر یا کوئی اور مقاصد ہوتے ہیں دنیاوی ان کے خاطر روتے ہیں وہ رونا قطع مفید نہیں ہے کچھ لوگوں کا جھوٹا رونا ہوتا ہے کچھ لوگ اپنے رونے سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہ سارے رونے بیکار ہیں صرف ایک ہی رونا کارآمد ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہو آنکھوں سے آنسوں کا گرنا اللہ رب العزت کے خوف سے ہو اور کسی بندے کی آنکھوں سے واقعتاً آنسو گرے خواہ اس کی مقدار ایک چونکہ کے سر کے برابر کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا رونا قبول کر کے اس کا اجر بھی دے گا اور فضائل بھی عطا فرمائے گا تو یہ اس شخص کی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے اور تنہائی میں روئے تو بہت ہی زیادہ اس کی فضیلت ہے کیونکہ وہ اخلاص کی عکاسی کرتا ہے اور تنہائی کی اس قید سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ان شب و روز کے اوقات میں کچھ وقت تنہائی کا بھی رکھے اللہ تعالیٰ کے لیے تنہائی میں بیٹھے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس ذات کے بارے میں تفکر کرے اس کی رحمت اور اس کے عذاب کے بارے میں سوچے خوف اور رجا کی کیفیتیں اپنے سامنے رکھے تو تنہائی کا ذکر تنہائی کا رونا بڑا ہی کارآمد ہے تو ہم نے عرض کیا تھا کہ یہاں حدیث میں اختصار ہے سات قسم کے انسانوں کا ذکر ہے مگر امام بخاری رحمہ اللہ صرف ایک ہی شخص کا ذکر لائے ہیں جس کا اس باپ سے تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے رونے کا باقی چھ افراد ہم صرف ان کی نشاندہی کر دیتے ہیں فائدے کے لیے نبی علیہ السلام کی پوری حدیث اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کے جن سات قسم کے انسانوں کو اپنے سائے میں لے گا ان میں سے ایک شخص امام عادل وہ امام جو عدل سے کام لے عدل کرے ہر چیز میں عدل اگر عدل کا صحیح معنی میں سوچیں تو اس کا آغاز اللہ کی ذات سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عدل کرے اللہ کے رسول کے بارے میں عدل کرے رعیت کے تعلق سے عدل کرے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عدل یہ ہے کہ جس عظمت اور شان کا وہ مستحق ہے اس کو نافذ اور قائم کرے اس کی توحید قائم کرے اور شرک کی تفنید کرے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عدل یہ ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کرے اور جو ان کا مقام و مرتبہ ہے اسے نافذ اور قائم کرے اس طرح رویت میں عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے امام کو امام عادل کو اپنے عرش کا سایہ تھا فرمائے گا دوسرا بشاب نشہ کی عبادت رب ہی وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے اسے بھی یہ سایہ نصیب ہوگا اس حدیث سے ایک نوجوان کہ نسل العین کا تعین ہوتا ہے کہ اس کا کام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بڑا ہونا یہ ایک نوجوان کا کردار ہونا چاہیے جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کے بارے میں علم حاصل کرے جیسے نماز ہے روزہ ہے صدقہ اور حج و زکاة ہے دیگر جو امور اور فرائض ہیں جن کو اس نے ادا کرنے جو رب کائنات کی عبادت کے تحت آتے ہیں ان کا علم حاصل کرے اور صحیح علم حاصل کر کے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے یہ ایک نوجوان کا کردار جس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تعلق اولاما کے ساتھ ہو اس کا رابطہ علماء کے ساتھ ہو کتابوں کے ساتھ ہو تاکہ صحیح دین کا فہم اسے آ جائے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اسی عبادت میں پروان چڑھے یہ ایک نوجوان کا کردار شاب و عبادت ہی نشہ عبادت اللہ وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے تو ہر نوجوان کو اس کردار کا علم ہونا چاہیے جس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تعلق سے شریع احکام کو پہچانے تاکہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے آج نوجوانوں کو اس منج سے غافل کیا جا رہا ہے پھیرا جا رہا ہے اور ایک غلط راستہ ان کے ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے جو کہ سرف غلط راستہ ہے انہیں ایک معمار یا قائد کے طور پر پیش کرنا اور پھر غلط افکار ان کے دماغوں میں سمو دینا جس کی بنا پر علماء سے کٹ جاتے ہیں اور پھر وہ منفی قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتے ہیں اور اکثر گمراہی مول لے لیتے ہیں جب ان کو دیکھو وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہیں اور مختلف افکار اسکرین پر آ رہے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں اور مرضی کا فہم لے کر گمراہ ہو رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طور طریقہ معلوم کرنا یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے اصل علماء کرام ہیں علماء سے دوری یہ ایک سازش ہے جس میں نوجوانوں کو پھنسا دیا گیا پھر طرح طرح کے تماشے ہوتے ہیں اور پھر یہی نوجوان آگے چل کر تفریحی ذہن اپنا لیتے ہیں ان کے ذہن تنفیر سے بھر جاتے ہیں اور یہ معاشرے میں ایک فتنہ سازی کا کردار ادا کرتے ہیں حالانکہ نبی اسلام اس ورمان کے اس کے مطابق نوجوان کا کردار اللہ کی عبادت میں بڑا ہونا اور پروان چڑھنا وہ عبادت سیکھے علما سے رجوع ہو عقیدہ سمجھے احکام معلوم کرے اس کو مسجد سے محبت ہو مدارس سے محبت ہو علماء سے محبت ہو اور یہی اس کی اس نوجوانی کی عمر کا حاصل ہو تاکہ وہ اسی کے مطابق پروان چڑھے اور اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جائے اور قیامت کے روز اسے اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے واجل القلب ہو معلّمساجد اور تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل مساجد کے ساتھ معلق ہو مسجد سے محبت مسجد میں آنا جانا نماز با جماعت کا اہتمام اور مسجد میں منعقد ہونے والے دروس ان دروس میں شرکت دروس کا اہتمام یہ اس بندے کا کردار ہو تو یقیناً یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا زیامت کے دن راج العلان فی اللہ اجتماع علیہ و تفرہ تھا علیہ اور وہ دو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اسی محبت پر وہ ملتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی محبت پر وہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں ان کا ملنا جلنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بچھڑنا جدا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے واجل ذاتحمرات ذات و منصب امب فقال ان خاف اللہ اور وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جسے وہ خوبصورت عورت خاندانی اور دعوت گناہ دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کے خوف کی بنا پر اس دعوت کو ٹھکرا دے رجول صدقہ بدقت اقفا حت علم و شمال ہو ماتم سے ہو اور وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کے فائطل ہوگا جو اللہ کی میں صدقہ دے اس قدر چھپا کر دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اور چھٹا وہ شخص ہے بلکہ ساتواں رج الن ذکر اللہ خالیا ففاظت عئی ہو جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو یہ رونا اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر ہو ایک انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے اور گناہوں پر روئے تو وہ رونے بھی اللہ کے خوف کی بنا پر اللہ کے عذاب کے خوف کی بنا پر اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص فتنوں کے دور میں یہ تعلیم دی ہے جب پوچھا گیا کہ من نجات ہو نجات کیا ہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاع فرمایا تین چیزیں امل پلیہ کا لسانہ ہے کا اپنی زبان کنٹرول میں رکھو اور وب کے خطیہ سے اور اپنے گناہوں پر روو بول یفا کا اور آپ کے گھر کی چار دیواری آپ کے لیے کافی ہو تو اس حدیث میں گناوں پر رونے کا ذکر گناہوں پر رونے کا ذکر ہے تو یقیناً یہ رونا اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر اور بڑا قابل قدر جن آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر آنسو رواں ہو جائیں اللہ ان آنکھوں کو جہنم کی آگ سے پچھلا لیتا ہے جی ابو الرحیمه الله تعالی باب الخوف من الله عز وجل قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور بن ربيعي ان حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل من, من كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لاهله اذا أنا صنعت قال ما اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالی کے خوف کا یہ پچھلے اور اس باغ میں فرق یہ ہے کہ پچھلے باغ میں اللہ کے خوف سے آنسو بہانا اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا اور اس باغ میں مطلق ان خوف کا ذکر اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کی خشیت یہ انتہائی اونچا درجہ اور مقام ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ کا امر بھی ہے یہ وخوف ان کن تم مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو معنی یہ صدق ایمان جو ہے اس کی دلیل اور علامت اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت ہے یہ صدق ایمان کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہو فلا تخشب الناسا بخش لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو میں ہی تمام طاقتوں کا اسباب اور وسائل کا مالک ہوں عذاب علیم کا مالک ہوں مجھ سے ڈرو دنیا میں چاہوں تو تم کو امن دے دوں اور چاہوں تو تم پر خوف مسلط کر دوں بیماریاں مسلط کر دوں مجھ سے ہی ڈرو جیسے آج کرونا وائرس کی صورت میں ایک مرض پوری دنیا پر چھا چکا پوری دنیا کو جکڑ چکا اب بھی اگر اللہ پھر نہ ڈرا جائے یہ بہت بڑی شخابت اور بدبختی ہوگی پوری دنیا سمجھ چکی مان چکی یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت ہے اس کی قدرت پوری دنیا جکڑی جا چکی وہ بلند بالا دعوے کہاں گئے بڑی بڑی طاقتوں کے سربراہوں کے امریکہ کے صدر کے چائنا کے صدر کے سارے کے سارے جھپتے جا رہے گنگ ہو چکے ہیں اور ایک اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت دنیا پر چھا چکی ہے تو مجھ سے ڈرو مجھ سے ہی ڈرو کسی اور سے نہ ڈرو ان نما یکش اللہ علما جو علماء بندے ہوتے ہیں جن کے ذروں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا علم موجود ہے شریعت کا علم موجود ہے وہ جانتے ہیں کہ صحیح معنی میں ڈر اور خوف اور خشیت اللہ تعالی سے ہے اسی سے ڈرنا ہے اسی کی خشیت کو دل میں بٹھانا ہے اور اس کی خشیت سے مالا مال ہونا ہے ملائقہ کے بارے میں فرمایا یہ خوفون اور من فوق کہ فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے اپنے رب کا خوف ان کے دلوں میں ہے انبیاء سابقین کے بارے میں فرمایا اللہ دینہ یو بل ہُوا رسالآ اللہ کہ کا یہ انبیاء سابقین اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے والے اسی سے ڈرنے والے اور اس کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والے یہ انبیاء کرام کے کا ان کا مقام اور درجہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں صرف اللہ ہی کا خوف رکھتے ہیں اسی کی خشیت سے مالا مال ہیں کسی اور سے نہیں ڈرتے اور نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد کرامی صحیح بخاری میں انا عالم کم بلّا شم لہو کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں سب سے بڑھ کر اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہے اور سب سے بڑا اللہ کی خشیت سے مالا مال بھی میں ہوں سب سے بڑا متقیر پہز گار بھی میں ہوں کہ سارے نصوص اللہ تعالیٰ کی خشیت کو فرض قرار دیتے ہیں اور اللہ کے خوف کا متعین کرتے ہیں ہر بندے کے لیے اور اللہ کے خوف اور خشیت کا ثبوت کسی دعوے سے نہیں ہوتا بلکہ عمل سے ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے ایک شخص اگر گناہوں کا مرتکب ہو اور اللہ کے خوف کا دعوی بھی کرے تو وہ جھوٹا ہے سب کے خوف یہ ہے کہ اس کے ڈر کی بنا پر اس کے خوف کی بنا پر گناہوں کو چھوڑ دے اور گناہوں سے احتراز کرے چنانچہ یہ باجماں بخاری کا باب الخوف من اللہ اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا یہ کارآمد ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھ لے جان لے کہ واقعی یہ انسان میرے خوف میں مبتلا ہو چکا ہے چاہے جب بھی ہو اس خوف کی جھلک اللہ تعالیٰ دیکھ لے اپنے بندے کے اندر اس کے دل میں یہ خشیت اللہ تعالیٰ دیکھ لے جان لے پہچان لے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو کر بندے کو معاف کر دیتا ہے کرانچی اس حدیث میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ ذکر کیا ہے یہ حذیف امن یومان کی روایت سے نبی رسوام ارشاد فرماتے ہیں کا نہ رجولن بمن کا نہ یوسی اضن بملی ایک شخص تھا اس کا نام معلوم نہیں لیکن یہ بات ثابت ہے کہ اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا بنی اسرائیل کا ایک شخص ممن خانہ قبل جو تم سے پہلے کسی امت کا تھا یہ بنی اسرائیل کا یوسی اضن بعمل ہی اپنے عمل کے بارے میں بد گمانی کا شکار تھا اپنے عمل کے بارے میں اس کے دل میں جو سوچ تھی جو فکر تھی وہ چینہ تھی مطمئن نہ تھا کہ جو عمل میں کر چکا ہوں جو میری کرتوتیں ہیں میری حرکتیں ہیں یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا موجب ہیں چنانچہ فقال علیہ ہی اس نے اپنے اہل سے کہا اہل سے مراد اپنے بیٹوں سے کہا اضا متو یا متو فخر جب میں مر جاؤں تو مجھے پکڑ لینا فضر فل بخر اور مجھے سمندر میں بکھیر دینا یہاں حدیث میں اختصار ہے آگے یہی قصہ امام بخاری اور تفصیل چلائے ہیں مزید وہاں وضاحت ہوگی فض الرونی مجھے سمندر میں بکھیر دینا فی یوم انصاء کسی گرم دن میں ففا الوبحی اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کو پورا کر دیا اور اس کو جلا کر اس کی راک کو سمندر میں بہا دیا فجمعہ اللہ اس کو اللہ نے جمع کر لیا ثم قال پھر اس سے فرمایا اس سے پوچھا ماں ہم اللہ کا کہ تم نے جو کیا اس پر تمہیں کس چیز نے ابھارا کس چیز نے آمادہ کیا کہ کس چیز نے برہنگیختہ کیا قالا اس نے جواب دیا ما حملنی اللہ مخافتوں تیرے خوف نے مجھے اس چیز پر ابھارا اور تیرے خوف نے مجھے اس چیز پر آمادہ کیا جو وصیت میں نے کی فوف اللہ نے اس کو بخش دیا اور اس کو معاف کر دیا مانا اللہ کا خوف جب بھی آ جائے جب برنے سے قبل اس شخص کو اللہ کا خوف آ گیا اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو گیا اور اللہ نے اس کے خوف کو قبول کر لیا یہ قصہ اگے حدیث میں اور تفصیل سے وارد ہے وہاں اس کو پڑھتے ہیں تاکہ پوری تفصیل سامنے ا جائے جی قال حدثنا موسی قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال حدثنا قذاذ عن حكبه بن عبد الغافر النبي سعيد رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رجلا في من اسلف او في من كان قبلكم آتاه الله مالا و يعني أعطاه قال فلما حضر قال لبنيه أي أبن كنت لكم قالوا خير أبن قال فإنه لم يبدأ عند الله خيرا فاترها قتادة لم يدخر وإن يقدم على الله يعذبه فانظروا فإذا متوا فأحرقوني حتى إذا صرتوا فحما فاتحكوني أو قال فاتحكوني ثم إذا كان ريح عاصف فأذوني فيها فأخذ مواسيقهم على ذلك وربي ففعلوا فقال الله كن فإذا رجل قائم ثم قال أي عبي ما حملت على ما فعلت قال مخافتك أو فرق منك فما تلافاه أن رحمه الله قال فحدثت أبا عثمان فقال تمعت سلمان غير أنه زاد فأذروني في البحر أو كما حدث وسلم جی،, جی وہی قصہ ابو سید خدری رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ہے نبیلاسلام سے روایت کرتے ہیں ذاکرہ من الن فیمن آپ نے ذکر کیا ایک شخص کا جو گزری کسی امت میں سے تھا روایت میں سراہتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا وہ قبل کم انفی من کا نا ایک میں الفاظ بھی ہیں کہ اس شخص کا تعلق تم سے قبل کسی امت یا کسی قوم سے تھا دایا، پالا اور پوسا اچھی کفالت کی اچھی تربیت دی تو بہت ہی اچھے بات تھے ہمارے قالا فن نہم یب تھا ارخر اس شخص نے کہا اپنے بار اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ میں وہ شخص ہوں جس نے اللہ کے پاس کوئی خیر کا خزانہ جمع نہیں کیا لم طعر اس حدیث کا رابق قطع کی تفسیر کرتے ہیں ید خیر یب طعیر عب باب افتعال سے اس کی تفسیر کرتے ہیں لم یب اے لم بخر معنی نہیں کوئی ذخیرہ بنایا کوئی خزانہ جمع کیا اند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس خیرن کسی خیر کا کہ زندگی ساری یوں ہی گزار دی اور کوئی خیر نہ کما سکا اللہ تعالیٰ کے یہاں کو خیر کا خزانہ جمع نہ کرا سکا تو بڑا اللہ تعالیٰ کا ڈر لگ رہا ہے اور اس کا خوف محسوس ہو رہا ہے وہ یقدم اللہ ہی یو ہو اگر اسی طرح اللہ کے سامنے پیش ہو گیا تو اللہ اس شخص یعنی مجھے بڑا عذاب دے گا ایک حدیث میں رفاظ ہے کہ یو ادب لا ادب و عہد اللہ مجھے ایسی مار مارے گا ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب سارے جہانوں میں سے کسی کو نہیں دے گا ایسے میں گناہ کر چکا ہوں اور ایسی معصیتوں سے بھرپور زندگی گزار چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی طرح پیش ہو گیا تو ایسا مجھے عذاب دے گا کہ ایسا عذاب دنیا میں کسی کو نہ دیا ہوگا چنانچہ میری ایک وسیعت ہے اس کو نافذ کر دینا فن دیکھو خیال کرو فائزہ متو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا حتیٰ اذا صرف تو حتیٰ کہ جب میں جل جل کے کوئلہ بن جاؤں تو پھنس مجھے پیس دینا پیس کر باریک پاؤڈر بنا دینا ایک روایت میں پھنس ہے فصح یعنی حق ہوں یا فص دونوں کا معنی ایک ہی ہے پیس دینا یعنی پیس کر آٹا بنا دینا مجھے ریت کے ذروں کی طرح مجھے پیس کے رکھ دینا صبح ادا کا نہ ریحن آصف رو پھر جب کوئی ایسا دن آئے جس دن تیز رفتار آندھی چل رہی ہو اور طوفانی ہوائیں چل رہی ہوں تو فضر انی ان ہواؤں میں مجھے بکھیر دینا ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ آدھا ان ہواؤں میں بکھیر دینا اور آدھا سمندر کی لہروں میں بہا دینا تاکہ میری میرے جسم کا ذرہ ذرہ پھیل جائے کچھ فضاؤں میں اڑ جائے اور کچھ پانی کی تہ میں چلا جائے اور ذرے بکھر جائیں فضرونی فیحا مجھے یعنی تیز رفتان کی آندھی جب چل رہی ہو تو اس آندھی میں بکھیر دینا اقدام وافی ق ملا کر چنانچہ اس شخص نے اپنی اولاد سے عہد و پیمان لے لیا اور ان سے پختہ عقد لے لیا کہ تم نے ایسا ہی کرنا ہے مجھے جلا دینا ہے اور مجھے پیس دینا ہے اور میری جو خاک ہو اس کو محفوظ کر لینا ہے اور ایسے دن کا انتظار کرنا ہے جس دن تیز رفتار آن بھی چل رہی ہو تو پھر آدھی خاک ہواؤں کے سپرد کر دینا اور فضا میں اڑا دینا اور آدھی خاک جو ہے وہ سمندر کی لہروں میں بہا دینا اس طرح میری جو خاک کے ذرے ذرے ہیں وہ بکھر جائیں اور پھیل جائیں اس پر ان سب سے اس نے وعدہ لے لیا مثاخ لے لیا وہ ربی میرے رب کی قسم و ربی اس میں کچھ عبارت محسوس ہے کولو و ربی کہ مجھے یہ عہد دو اور کہو کہ میرے رب کی قسم یعنی یہ بات قسم کھا کر کہو صرف حضرت پیمانہ نہیں لیا نصاق نہیں لیا بلکہ اپنے بیٹوں کو قسمیں بھی دیں کہ قسم کھا کر تم اس چیز کا اقرار کرو ففا ان سب نے قسم کھائی اقرار کر لیا اور اسی طرح کیا جب خاک اس کی لاش کو جب کوئلہ بن گئی تو پیس دیا اور اس پاؤڈر کو پھر ہواؤں میں اور سمندر کی لہروں میں بکھیر دیا فقال اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن ہو جا اس کے لیے اس کا ارادہ ہی کن ہے ہو جا بن جا فائدہ قائم وہ شخص بن کر سامنے کھڑا ہو ہوگیا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تو بندہ پورا انسان تیار ہو کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ایک رویت نے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کی بکھری مٹی کو جمع کرو اور سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ اس کی بکھری مٹی کو ایک ایک درے کو جمع کرو ہواؤں نے بھی جمع کر دیا اور سمندر کی لہروں نے جمع کر دیا اور پلک جھپکتے ہی وہ بندہ تیار ہو گیا فعض راج النخوائے وہ شخص کھڑا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے فقال اللہ نے فرمایا کہ اے اب دی اے میرے بندے ما ہم اللہ یہ تم کیا کر کے آئے ہو اور جو کچھ تم نے کیا اس پر تمہیں کس چیز نے ابھارا کس چیز نے آمادہ کیا اور برہنگیختہ کیا عالم خوا کا اس نے کہا کہ یا اللہ تیرے خوف نے او وہ فارق کا یا کہا کہ یا اللہ تیرے ڈر نے تیرے خوف نے برہنگیختہ کیا فما صلاح فاہ رحم ہو اے فما تدار کہ ماں موصولہ جب اس نے کہا کہ تیرے خوف نے اتنا ہی اس نے کہا تو اس کو جس چیز نے پایا وہ یہ تھی کہ اللہ نے اس پر رحم فرما دی ہو ان طلاخم اے اللہ طلاقہ اللہ بھی تدا رکھو ان رحم ہُو یعنی اس اس کے اس اقرار کے بعد کہ تیرے خوف نے تو جس چیز نے اس کو پکڑا اور پایا فوری طور پر وہ اللہ کی رحمت تھی اللہ کا رحم تھا اللہ سارے اس پر اپنی رحمت فرما کر اس کو معاف کر دیا یہ ماں نافیہ بھی ہو سکتے اس صورت میں اللہ محضوز ہے اس نے کہا کہ تیرے خوف نے مجھے اس چیز پر ابھارا تو اس کو نہیں پکڑا نہیں اس کو پایا کسی چیز نے اس کے کہ اللہ نے اس پر رحم فرما دی اللہ سال نے کوئی اپنے غصے کا اظہار نہیں کیا کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا جب اس بندے کی خشیت سامنے آئی اور اللہ تو جانتا تھا اس کے خوف کا ذکر سامنے آ گیا تو فور جس چیز اس کو پایا اور پکڑا وہ اس کی رحمت تھی تو یہ خوف کتنی کارآمد نعمت اگر اللہ کسی بندے کو عطا فرما دے اور اس کے دل کو اپنے خوف سے بھر دے تو یقیناً وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہے اس کے فضل کا اور بخشش کا مستحق ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معاف کر دیا حالانکہ اس کے گناہ بڑے ہیبت ناک تھے یہ تو یہ کہ پوری زندگی گناہوں ہونے گزری بعض احادیث میں یہ صلاحیت ہے یہ نباش تھا کوئی بندہ مر جاتا اور اس کو دفن کیا جاتا تو اس کی قبر کھود کے اس کا کفن نکال کر بیچتا تھا نباش تھا اور اس کی اور بھی بہت سے ذرائع آمدنی تھے اور بڑا مالدار بن چکا تھا تو اس کی پوری زندگی گناہوں سے عبارت تھی اور مرتے مرتے یہ دو کام اس سے سرزد ہوئے اور وہ بڑی بھیانک کہ معصیت اور گناہ ہو کے تھے ایک اس نے یہ کہا اپنے بیٹوں کو رسیت کی کہ مجھے جلا دینا اور پھر پیس دینا اور میری راک کو مٹی اور پانی میں بہا دینا آگے اس کے الفاظ ہے کہ قادر اللہ علیہ ہے اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا اللہ مجھ پر قادر ہو گیا تو اللہ مجھے بڑا شدید اور عظیم عذاب دے گا اس کا معنی اس کا فہم یہ تھا کہ اس طرح اللہ نہیں پکڑ سکے گا اگر مجھے جلا دو گے اور پیس دو گے اور ہواؤں اور زہروں میں بخیر دو گے تو اللہ تعالیٰ مجھے جمع نہیں کر سکے گا مجھے دوبارہ اٹھا نہیں سکے گا مجھ پر وہ قادر نہیں ہو سکے گا یہ تو ایک طرح کا کفر ہوا اس کی قدرت میں شک اس کی قدرت میں شک تو یہ معصیت کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرتے ہوئے گیا اور اس کی قدرت کا یقین ہونا چاہیے اس کی قدرت میں شک تو کفر ہے اور دوسرا اس, کی اس کا گناہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو جلانے کی وصیت کر گیا اس قدر جلایا جائے کہ میں کوئلہ بن جاؤں اور پھر مجھے پیسا جائے اور ہواؤں اور لہروں میں بکھیر دیا جائے تو جلانا بھی اللہ تعالیٰ کے قانون اور قائدے اور شریعت کی ہدایات کے خلاف ہیں تو مرتے مرتے یہ دو بھیانک گناہ کر کے گیا ایک اس کی قدرت میں شک دوسرا اپنے بارہ میں جلانے کا حکم اور وسیعت جو خلاف شریعت تھی اب سوال یہ کہ اللہ تعالی نے کیسے معاف کر دیا جبکہ اس کی قدرت میں شک کرنا تو کفر ہے شیخ الاسلام المیہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں اصل میں دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا خوف غالب تھا اتنا غالب کہ وہ اس اپنے جملے کو سمجھ نہ سکا اور یہ جملہ وہ کہہ گیا بعض اوقات کسی بندے کے ذہن اور دماغ پر کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے شدت کا غلبہ اور بلا سوچے سمجھے وہ کوئی بات کہہ ڈالتا ہے جیسے ایک حدیث میں اس شخص کا قصہ مجبور ہے جس کی سفر میں اونٹنی گم ہو جاتی ہے اور نتیجہ یہ کہ وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے اور اچانک اپنا چہرہ جب جھکا کے بیٹھا ہوا تھا اچانک منہ اٹھایا تو دیکھا کہ اونٹنی سامنے کھڑی ہے اس پر اس کا زادہ راہ بھی ہے کھانا اور پینا بھی ہے اس قدر خوش ہوا اس خوشی میں اس کا دماغ مغلوب ہو گیا مفلوج ہو گیا کہ وہ بے خاصہ کہہ اٹھا کہ اللہ من انتہ انت دیوانہ ربو یہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب تو یہ ایک شدت فرح میں مغلوب ہو کر ایک ایسا جملہ کہہ گیا بغیر دیہان کے بغیر سوچے سمجھے تو ایسی حالت میں بندہ معذور ہوتے ہے اور پھر یہ شخص اپنے گناہوں کے بوجھ سے دبا ہوا تھا اور موت کا وقت بھی قریب ہے مزید نیکیاں کرنے کا جو ہے وہ وقت موجود نہیں ہے تو اس غم میں مغلوب ہو کر اسے احساس ہی نہ ہو سکا کہ اس کی زبان پر کیا جملہ جاری ہو گیا اور یا پھر دوسرا اس کا جواب یہ کہ اس نے یہ جملہ جہلن کہا اسے اتنا معلوم تھا کہ اللہ تعالی جمع کرے گا اللہ اٹھائے گا اللہ حساب لے گا مگر یہ اس کے علم میں نہ تھا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو بھی اٹھا سکتا ہے جس بندے کی خاک جو ہے وہ بہا دی جائے فضاؤں میں اڑا دی جائے اور سمندر کی لہروں کے سپرد کر دی جائے تو جہل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جانتا ہے اس کے قلبی احوال کو جانتا ہے اور جہل کا عذر ہم متعین نہیں کر سکتے یہ تعین اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا کہ یہ بندہ اور اس کا جہل قابل موافی ہے یا نہیں نہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کا جہل قابل معافی بن گیا تو باہر گیف یہ خشیت اور خوف اتنی بڑی نعمت اور قابل قدر شے ہے کہ زندگی کسی مرحلے میں یہ خوف آ جائے اور بندے کے دل میں اللہ کی خشیت آ جائے اور اس کا ڈر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالی بہت جلدی مان جانے والا اور بندے سے صلح کرنے والا اور اس کے تمام گناہوں کو وقت دینے والا ہے کیا ایک چیز اور قابل غور ہے اس بندے نے جو جملہ کہا لائن قادر اللہ نہیں ہے کہ اگر اللہ مجھ پر قادر ہو گیا مانا اس کو اللہ کی قدرت میں شک تھا یہ جملہ واقع جملہ کفر ہے آج جن کا تفریحی ذہن ہے وہ تو یقیناً ایسے انسان کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگائیں گے کہ فلاں شخص کافر ہو گیا لیکن کسی کی ذات پر فتویٰ نہ لگایا جائے یہ جملہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی قدرت میں شک کرنا کفر ہے لیکن ایسے کسی انسان کو مخاطب کر کے کافر نہ کہا جائے کیونکہ انسانوں کے کی احوال مختلف ہوتے ہیں اس نے یہ جملہ کس بنا پر کہا اس کی قلبی کیفیت کیا تھی اور اس کے علم یا جہل کا معاملہ کیا تھا اس لیے کسی کی ذات کو کافر یا منافق نہ کہا جائے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے یہ فعل کفر ہے یہ فعل نفاق ہے لیکن یہ نہ کہا جائے کہ تم کافر ہو گئے کہ تم منافق ہو گئے کسی کی ذات کو متوقع نہ کیا جائے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو شخص اپنے کسی بھائی کو کافر کہہ دے تو پھر دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے یا تو وہ جس کو کافر کہا گیا اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر ہوتا ہے تو ایسا جملہ زبان سے نہ نکالا جائے جس کی زد میں خود بھی آنے کا جو ہے وہ محذور موجود ہو اور خود بھی اس زد میں آنے کا امکان موجود ہو چنانچہ تفصیر کی دو نوعیتیں ہیں ایک تفہیر مطلق اور ایک تفہیر معین تفہیر مطلق یہ ہے کسی شخص کا آپ نے عمل دیکھا کسی شخص کا آپ نے کوئی جملہ سنا وہ جملہ یہ وہ عمل کفر کا ہے تو آپ یہ کہیے کہ آپ کا یہ عمل عمل کفر ہے یا آپ کی یہ بات کفر کی بات ہے یہ نہ کہا جائے کہ تم کافر ہو گئے ذات کو کافر نہ بنایا جائے یہ تفریح معین ہے جو کہ قطن درست نہیں ہے تفہیر مطلق کی ہے اور تفریر معین جو ہے وہ تفیر مطلق ہی کا جز ہے کرانچی اگر اس کی ذات اس زد میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے نہیں آ رہی تو آپ ایسا جملہ استعمال نہ کریں جس کی زد میں آپ کے خود کے آنے کا امکان ہو تو اس شخص نے جملہ کہا یقیناً وہ کلمہ کلمہ کفر ہے اس کا فہم یہ سامنے آ رہا ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ جمع کرنے پر قادر نہیں ہوگا حالانکہ یہ بات کفر کی ہے اللہ تعالیٰ قاضر ہر شے پر قاضر اللہ کل شہین اللہ ہر شے پر قاضر تو آپ اس طرح اگر تکفیر کریں گے تو زد میں خود آپ کے آنے کا امکان ہوگا تو باہر قید یہاں خلاصہ کلام یہی ہے کہ امام بخاری کا باب باب الخوف نلواک اللہ, اللہ تعالیٰ کا خوف یہ بڑی ایک دیر القدر اور عدیم الشان نعمت ہے انسان کے اندر یہ پیدا ہو جائے تو وہ انسان بڑے مقرب میں سے ہے یہ ملائکہ انبیاء اور خاص طور پہ علماء جن کے اندر اللہ کی معرفت ہے اس کی ذات الصفات کی معرفت ہے ان کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ ان نما یکش اللہ عباد العلما اللہ تعالیٰ کی صحیح خشیت جن بندوں کے دلوں میں ہے ان بندوں میں علما کا مقام خاص طور پہ زیادہ قابل ذکر اور قابل قدر بھی ہے یہ خشیت اور خوف جس مرحلے میں پیدا ہو جائے بڑی قابل قدر ہے بس بات صرف اتنی ہے کہ وہ خشیت اور خوف حقیقی ہو وہ خود ساختہ ریاکاری پر نہ ہو دنیا کو دکھاوے کی باتیں نہ ہوں کہ اللہ بڑا بادشاہ ہے بلکہ حقیقی خشیت ہو اور حقیقی خشیت کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ جب پیدا ہو جائے تو بندہ گناہوں سے بات آ جائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور اگر گناہ سرد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے اور توبہ کے معاملے کو لیٹ نہ کرے بفیق ہو بے عدل تعالیٰ آگے ماں بخیر رحمہ اللہ فرماتہ پہ حدس ابا عثمان یہ حدیث میں نے ابو ابو عثمان کو بیان کی فقاء السمیت و سلمان ابو عثمان نے کہا کہ حدیث میں کہ سلمان یہ سلمان التحمی ان سے بھی سنی ہے غیر انزاد فعض عرون فل البحر اس نے اپنی اس حدیث میں یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں فی البح کے الفاظ زیادہ کیے ہیں کہ متن نے پیچھے آپ نے پڑھا ہے وہ فعض عرون ہے اور جو سلمان نے متن بیان کیا اس میں فعض عرون البحر کے الفاظ بھی ہیں کہ مجھے سمندر کی لہروں میں بہا دو او کما حدث یہ یعنی احتیاط نے فرمایا یا پھر جس طرح انہوں نے بیان کیا لیکن ضمِ غالب یہ کہ انہوں نے پھر باہر کے لفاظ استعمال کیے ہیں بقال معاذ الحدنا شعبہ تھا انقطاث قعلیٰ سمیت عقبہ سمیت عباس عید الخدرییہ ان نبی صلی اللہ علیہ و سلم یہ وہی پچھلی صنعت ہے اس میں شعبہ یعنی پیچھے محت اور ان کے والد قطعہ سے روایت کر رہے ہیں اور قطعہ اقبا سے اقبا بن عبد الغافر سے ان کے سیغے سے روایت کر رہے ہیں اور عقبہ ابو سعید خدری سے ان کے سیدے سے روایت کر رہے ہیں اور ان کا سیگا چونکہ موہی میں انقدا ہوتا ہے امام بخاری رحم اللہ ایک اور صنعت پیش کر رہے ہیں اسی عظیز کو شعبہ نے بھی قطعہ سے روایت کیا اور قطعہ اس میں سمیتوں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں یعنی سمیت و اور اخباء آگے سمیت و کا لفظ استعمال کر رہے ہیں سمیت و بس عید خود رہی تو پچھلی صنعت میں ان دونوں مقام پر ان ہے ان انا ہے اور ان جو ہے یہ منہے میں انقطا ہوتا ہے اور اس دوسری صنعت میں سما کی فراہت آ جس سے کا وہم جو ہے وہ زائل ہو گیا اور حدیث کا اتصال یقینی ہو گیا اور طے شدہ عمر ہو گیا واللہ تعالی عالم